ایمان کے ارکان پر مستقل ہماری گفتگو چل رہی ہے اس سے پہلے اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ان تین ارکان پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے آج ایمان کا جو چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان اس کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی رسولوں پر ایمان دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو مجمل ایمان اور ایک مفصل ایمان تفصیل کے ساتھ مجمل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے اللہ نے انہیں منتخب کیا ان پر اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام بھیجا جبرل امین کے ذریعے اور پھر اس پیغام کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا یہ مجمل ایمان کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے نبی اور رسول بھیجے یہ مجمل ایمان کہلاتا ہے اور یہ ایمان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ جاہل ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو ہر ایک کے لیے اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے نبی اور رسول بھیجے ایمان مفصل یہ ہے کہ جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ انبیاء گزرے ہیں رسول گزرے ہیں اور فلا فلا قوموں کی طرف اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا یہ تفصیلی ایمان کہلاتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں پچیس نبیوں کا ذکر کیا ہے حالانکہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار اور رسول آئے لیکن ہر نبی اور ہر رسول کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا پچیس نبیوں اور رسولوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے پرانے کریم کے اندر کیا ہے باقی اور نبیوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا اللہ نے کیوں نہیں کیا ہم یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اللہ حکیم ہے اور اللہ نے جو بیان کر دیا اس میں ہمارے لیے کافی ہے تو پچیس نبیوں کا ذکر پرانے کریم کے اندر آیا ہوا ہے ان نبیوں کے نام کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے جیسے آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں نو علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں حضرت موسی علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو یہ تمام انبیاء اور رسول اور آخری رسول جنابیہ عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جن نبیوں کا نام اور ان کا ذکر آیا ہے ان کے ساتھ ان پر ایمان لانا تفصیلی ایمان کہلاتا ہے یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ رسولوں پر ایمان نبیوں پر ایمان نہیں کہا گیا ہے کیوں اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے رسول کسے کہتے نبی کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں اگر علماء کے بہت سارے اقوال ہیں لیکن کچھ چیزوں میں امبیا اور رسول یا بلکہ اکثر چیزوں میں امبیا اور رسول کے درمیان مشترک اوصاف پائے جاتے ہیں امبیا اور رسول کے درمیان مشترک اوصاف ہوتے ہیں جیسے یہ کہ ہر نبی اور ہر رسول انسانوں ہی میں سے ہوتا ہے بشر ہوتا ہے وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں ہوتا بلکہ انسانوں ہی میں سے ہوتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمی نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کے درمیان فرمایا ہے کہ جب انبیاء کی قوموں نے ان کا انکار کر دیا ان کو جھل دیا کس بنا پر جھڑلایا اس بنا پر جھلیا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر اور بس بشر ہیں آپ ہمارے جیسے انسان ہیں آپ کے کون سا مقام مل گیا کون سا مرتبہ مل گیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجنا شروع کر دیا نبی اور رسول تو فرشتوں میں سے ہونا چاہیے کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے تو ہر نبی کی قوم نے ان کی نبوت اور رسالت کا انکار اس وجہ سے کیا کہ کی وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان اور بشر ہیں جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے درمیان کیا تو یہ جو وصف ہے یہ تمام نبی اور رسول کے ساتھ ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہوتے تھے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ ہر العارمین ان کو جو پیغام دیتا تھا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سب کی ہوتی تھی چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ رسول ہو ہر نبی اور رسول کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ پیغام کو اللہ کے دین کو اللہ کے احکامات کو اللہ کی بیجی ہوئی شریعت کو لوگوں تک پہنچائیں رسول یہ رسالت سے ہے اور نبی یہ نبوع جو ہے نبا سے ہے رسالت کے معنی ہوتے پیغام اسے رسول کو کہتے پیغام بر اردو زبان کے اندر یا فارسی میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغام کو پہنچانے والا کون سا پیغام جو اللہ نے اوپر سے ان پر بھیجا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا اس کو رسول کہا جاتا ہے نبی جو ہوتا ہے وہ نبا سے بنا نبا کے معنی ہوتے خبر اور نبی کے معنی خبر دینے والا یعنی اللہ رب العمین جو احکام نازل کرتا ہے ان احکام کی خبر دینے والا ان احکام کو لوگوں کو بتانے والا اسناحیے سے ہر نبی رسول ہے یعنی ہر رسول نبی ہے کیونکہ رسول بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہر حکم کو اللہ کی بھیجی ہوئی ہر شریعت کو لوگوں کو بتاتا ہے لوگوں کو خبر کرتا ہے کہ اللہ نے حکم نازل کیا ہے یہ چیز حرام ہے یہ چیز واجب ہے اس کا کرنا ضروری ہے اس کے قریب جانا حرام ہے یہ جو حکم اللہ تعالی کا ہے اللہ کی جو شریعت ہے وہ ہر نبی اور ہر رسول لوگوں تک پہنچاتا ہے لوگوں کو خبر کرتا ہے تو لغت کے اعتبار سے دونوں کے اندر فرق ہے رسول رسالہ سے ہے رسالہ معنی پیغام اور نبی نبا سے ہے نبا کے معنی خبر دینے والا کس چیز کی خبر دینے والا جو اللہ رب العالمین اپے نبیوں پر رسولوں پر نازل کرتا ہے اس کی خبر دینے والا یا اور نبی کا مطلب کیا ہوگا اے نبی یا اے خبر دینے والے کن چیزوں کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا ہے ان کے بارے میں بتانے والے اور یہ ہر نبی اور ہر رسول کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جو اللہ مشن اور پیغام اور جو احکام نازر کرتا تھا اسے وہ سب لوگوں تک پہنچاتے تھے ہر نبی اور ہر رسول کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی اسی طریقے سے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں معصوم معصوم یہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے ان سے جو ہے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے وہ معصوم ہوتے ہیں اللہ حربان ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے ہم اور عام معصوم نہیں ہیں اگر کوئی معصوم ہے تو صرف امبیا کرام امبیا کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم نہیں ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے غلطی پر اسرار بھی ہو سکتا ہے لیکن امبیا سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے خاص طور سے بڑی غلطی اور اگر کوئی چھوٹی غلطی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے اور اللہ اور براہین فوراً ان کو وہی کے ذریعے سے بتا دیتا ہے اور ان کو اطلاع کر دیتا ہے لیکن جو دیگر لوگ ہیں ان کے پاس اللہ براہین کی وہی نہیں آتی ہے اللہ کا پیغام ان کے اوپر نہیں آتا ہے تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے جس میں انبیاء اور رسول دونوں برابر کے مشترک ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول دونوں معصوم ہوتے ہیں اسی طریقے سے انبیاء اور رسول سب نے شادیاں کی سب کی بیویاں تھیں سب کے اولاد تھے جیسا کہ اللہ ابن قرآن کریم کے بیان فرمایا یہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہ چیز ہوتی تھی جیسا کہ اللہ نے فرمایا القد ارسلم قبل کا ضروریا ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہم نے ہر ایک کو بیویاں ادا کی اور انہیں ضروری اولاد ادا کی صرف دو نبی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ایک یہی علیہ السلام ہیں جو شادی پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی شادی انہوں نے نہیں کی کیونکہ ان کے انبیاء کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کمزوری ہے کہ اس بنا پر شادی نہیں کر سکتے ذمہ داری کی بنا پر انہوں نے شادی نہیں کی تو یہی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی باقی جتنے بھی انبیا ہے کسی کے بارے میں کوئی ایسا نسل نہیں ملتا کہ انہوں نے شادی نہیں کی بلکہ بعض انبیاء تو ایسے گزرے جن کے پاس بہت ساری بیویاں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں ان کے پاس بہت ساری بیویاں تھیں جی ہاں تو اس طریقے سے جو مشترک اوصاف صاف ہے انہی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ سب کے سب ان کی شادیاں ہوتی تھیں اور اللہ نے سب کو اولاد آ فرمائی ضروریت فرمائی تو یہ بھی ایسی صفت ہے جو تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کیا ہے مشترک ہے اسی طریقے سے جو نبی و رسول ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا اس میں نبی و رسول دونوں برابر ہیں غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانتا ہے تو وہ بڑے شرک کا ارتقاب کرتا ہے یہ اسماں اور صفات میں شرک ہے یہ اللہ کی خصوصیت ہے میں سے یہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں نبی ہوں رسول ہوں اللہ ان کا اونچا مقام دیا انسانیت میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں اور انبیاء کرام اس دنیا میں سب سے افضل لوگ ہیں اللہ ان کو منتخب کیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہاں اللہ ہرب رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے جیسا کہ اللہ نے فمائے فلاح <سلام> اظہر غب اہدا اللہ من تو رسول اللہ ہر اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول سے راضی ہو جائے جس نبی سے راضی ہو جائے اسے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے تو کسی ذریعے سے اگر غیب کی بات معلوم ہو جائے تو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا علم الغیب یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے آپ کو معلوم ہو جائے کہ ابھی ایک منٹ کے بعد یا کل کیا ہونے والا ہے اس کو علم الغیب کہا جاتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کل بارش متوقع ہے یا آندھی آنے والی ہے توقع ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہ سبب کی بنا پر کہتے ہیں ایسا ان کی یہ علم غیب نہیں کہا جائے گا اس کو وہ کیا کہتے ہیں سبب کی بنا پر کہ وہ یعنی جو موسم ہوتا ہے اس موسم کو دیکھ کر کے تو وہ اس طرح کا کی توقع کرتے ہیں وہ بھی کوئی یقین کے ساتھ نہیں بلکہ یہ کہ توقع کرتے ہیں کہ چیز ہونے والی ہے ہو سکتی ہے تو یہ علم الغیب نہیں ہوگا کیونکہ باقاعدہ کسی ذریعہ اور سبب سے وہ لوگ یہ بات بتاتے ہیں ایسے ہی مان لیجئے کسی یعنی عورت کے پیٹ میں مان لیجئے لڑکا ہے یا لڑکی ہے مشین کے ذریعے سے لوگ بتا دیتے ہیں تو مشین کے ذریعے سے بتا دینا ایک ذریعہ اور سبب ہو گیا بغیر مشین کے کوئی اگر بتا دے گا نہیں کوئی بتا سکتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی نہیں کوئی بتا سکتا لیکن مشین ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے لہذا اس کو علم الغائب نہیں کہا جاتا یہ اللہ ابراہن کی خصوصیات میں سے ہے اِن اللہ اندم وصح وم ضرور اویہ ما فلحام اما تدری نبسم مادا تقسیم و غدا و ما تدری نبسم بیہ اردن تمود ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ برامن کے علاوہ نہیں معلوم اور اگر معلوم بھی کر لیں مشین کے ذریعے سے تو انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ بچے کی ولادت کیسی ہوگی مرنے کی بات ولادت کے کی بعد کیسا ہوگا کتنا زندہ رہے گا کتنا زندہ نہیں رہے گا کیا اس کے اندر عائب ہوں گے بہت ساری باتیں وہ لوگ نہیں جان سکتے تو اس طریقے سے اور وہ بھی مشین کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بتاتے ہیں لہذا اس کو علم الغیب نہیں کہا جائے گا علم الغیب یہ کہ بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے آپ ان چیزوں کا پتہ لگا لیں اس کو علم الغیب کہا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے وہی کے ذریعے سے ان کو بتائی اس لیے انہوں نے غیب کی باتیں بتائیں بلکہ ہی نہیں اللہ رب العالمین نے تو پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں ہو چکی ہیں ماضی میں قوموں کے ساتھ نبیوں رسولوں کے ساتھ ان کو وہی کے ذریعے سے اللّہ رب العمینبی کو بتایا کن علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا موسٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا لط علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا کہ ان کو ہلاک برباد کیا گیا اللہ رب العامین وہی کے ذریعے سے وہ باتیں جو ماں نبی کی ولادت سے پہلے ہوئیں ان تمام چیزوں کو اللہ رب العامین نبی کو بتایا وہی کے ذریعے سے اور قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہیں جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ بھی اللہ رب نے آپ کو بتائیں تو یہ وہی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا لہذا یہ علم الغیب نہیں ہے غیب کی باتیں اللہ ابامی نبیوں میں سے جس کو چاہتا بتا دیتا ہے اور وہ وہی کے ذریعے سے لہذا کوئی نبی اور کوئی رسول عالم الغیب نہیں ہوتا اس طریقے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے سب کی وفات ہو چکی ہے اس میں بھی سب مشترک ہیں کوئی نبی اس وقت زندہ نہیں ہے سوائے عیسی علیہ السلام کے وہ بھی زمین پر نہیں ہیں وہ آسمانوں پر ہیں اللہ رب اللہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا سن دس ہجری کے اندر کہ اس وقت جو بھی روح زمین پر موجود ہے سو سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا اسی لیے سب سے آخری صحابی جن کی وفات ہوئی ہے سن ایک سو دس ہجری کے اندر وہ توفیل بن امر دوسی ایک صحابی ہیں جو سب سے آخر میں وفات پائے ان کے بعد پھر کوئی صحابی کی وفات نہیں ہوئی تو ہمارنبی کی جو حدیث ہے اس روی زمین پر بسنے والوں کے تعلق سے آسمان پر جو ہے ان کے بارے میں نبی کی حدیث نہیں ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اور آپ کے احکام کو نازل لوگوں کے اندر بتانے والے ہوں گے نافذ کرنے والے ہوں گے نبی اور رسول کی حیثیت سے وہ ایمان وہ دنیا کے اندر نہیں آئیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کے احکامات کو دنیا کے اندر یا اس وقت جو لوگ ہوں گے ان پر نافذ کرنے کے لیے آئیں گے السلام نبی اور رسول بن کر کے دنیا کے اندر وہ تشریف نہیں لائیں گے تو جتنے بھی انبیاء ہیں جتنے بھی رسول ہیں سب کی وفات ہو چکی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو چکی ہے ان نقمیت و انمیت آپ کو بھی موت ہونے والی ہے اور جو بھی دنیا کے اندر ہیں سب کو موت ہوگی اما جما جا بشر قبل کل خرد اف امی طف الخالدن ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے گی آپ کی موت ہو جائے گی تو کیا یہ سب لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے نہیں آیا اما محمد اللہ رسول قدلط من قبل ہی رسول اف اما تا قطل ان قلب تمارا قابقل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جیسے آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اگر آپ کی موت ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل جاؤ گے یعنی کیا پھر کفر اور شرک کا راستہ اختیار کر لو گے جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے وہ سب کے سب وفات پا چکے ہیں سب کی موت ہو چکی ہے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بیان کرتی تھی اپنے فضائل اور یہ بتاتی تھی کی میں وہ خاتون ہوں کہ ہمارے نبی کی وفات میری گود میں ہوئی ہے اور میرے گھر کے اندر ان کو دفن کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کی بھی وفات ہوئی آپ کی جنازے کی نماز پڑھی گئی اور اس طریقے سے آپ کو بھی دفن کیا گیا تو یہ جو ہمیشگی والی بات ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے کل علیہ فان جو بھی سوئے زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے وہی بکاوج ہو ربی کا اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے تو جتنے بھی امبیاں رسول دنیا کے اندر آئے اللہ نے ان کو جو عمر دی تھی وہ عمر پانے کے بعد دنیا سے چلے گئے اور ان سب کی وفات ہو گئی ان سب کی موت ہوگی کوئی ان میں سے زندہ نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے جو مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے دجال کے زمانے میں اور دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے اور پھر اس کے بعد ان کی تبعی موت ہوگی پھر ان کو بھی دفن کر دیا جائے گا کہاں دفن کیا جائے گا وہ اللہ عالم و سوال جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں یہ آست عائشہ کے گھر کے اندر دفن کیا جائے گا وہ بات سچی نہیں ہے کوئی ایسی حدیث صحیح نہیں آتی ہے جس سے ثابت ہو کہ ان کو آست عائشہ کے گھر میں دفن کیا جائے گا کیونکہ اگر وہاں دفن کرنے کی اور جگہ ہوتی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے آپ کو وہاں دفن کرنے کی وصیت کرتی لیکن ہست عائشہ کہاں دفن ہے وہ بقیر کے اندر دفن ہے وہاں پر اللہ ریسول صلی اللہ علیہ وسلم ابکر صدیق اور عمر فاروق یہ تین لوگوں کو وہاں پر دفن کیا گیا ہے اور وہاں اس روم کے اندر کسی اور کی جگہ باقی نہیں ہے کہ وہاں ان کو دفن کیا جائے اس لیے جو بات بیان کی جاتی ہے کہ ہست عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا جائے گا یہ بات صحیح نہیں ہے کہاں ان کی تدفین ہوگی واللہ عالم بسواب اللّہ عالم کے ثواب اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک ان کی بھی وفات ہوگی دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد ابھی وہ آسمانوں پر زندہ ہیں جیسا کہ اللہ ابو العالمین نے قرآن بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اپنے پاس اٹھا لیا ہے تو اوپر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے دنیا کے اندر جو ہے وہ آئیں گے اس طریقے سے امبیا اور رسول نفع نقصان کے مالک نہیں تھے گھر اللہ کے بعد ہی ان سب کا اونچا مقام و مرتبہ ہے لیکن نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ چیز سب کے درمیان تھی کسی نبی کو اللہ ابرام نے نفع نقصان کا مالک بنا کر کے نہیں بھیجا ایسے ہی سب سے پہلے وہ جنت کے اندر جائیں گے تمام انسانوں میں سب سے پہلے انبیاء کرام جنت کے اندر جائیں گے اللہ نے ان کو جو مشن دیا یا جو پیغام دیا جو حکام نازل کیے ان سب کو لوگوں کے درمیان پہنچانے کی ذمہ داری ہر نبی اور رسول کی تھی تو ان تمام چیزوں میں جو انبیاء اور رسول ہیں برابر کے شریک ہیں اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اور رسول ایک ہی ہیں یا دونوں کے اندر فرق ہے اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں لیکن ان میں صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کے اندر فرق ہے کیونکہ اللہ رب العامی نے خود ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ تفریق کی ہے رسول اور نبی کے بارے میں اللہ اور ماتا کہ وما من ارسلام من رسول ان ولا نبی ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے یا نبی بھیجے تو اگر سب ایک ہوتے تو اللہ رب العالمین یہاں پر اولا نبی کہہ کر کے الگ سے ان کو ذکر نہیں کرتا الگ سے ذکر کرنے کا مقصد علماء نے بیان کیا کہ رسول اور نبی کے اندر فرق ہوتا ہے کیا فرق ہے علماء نے بہت ساری اس کی توجہ کی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں بتائی ہیں کچھ علماء نے یہ کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہی آئے اور اس کو تبلیغ کی ذمہ داری دی جائے اس دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی حالانکہ میں نے بیان کیا کہ یہ نبی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آئے اللہ کے احکامات آئیں ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانا یہ جہاں رسول کی ذمہ داری ہے وہیں نبی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کچھ علماء نے کہا کہ رسول و جس کو کتاب دی جائے اور نبی ہوا جس کو کتاب نہ دی جائے حالانکہ یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ عیشا علیہ السلام رسول نہیں ہیں نبی ہیں وہ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب دی اللہ نے ان کو کتاب دی اس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دی جائے وہ نبی ہوتا رسول ہوتا ہے اور جو پرانی شریعت کے تابے ہیں وہ نبی ہوتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ عیشا علیہ السلام رسول ہیں لیکن وہ پرانی شریعت کتابیں ہیں عیشا علیہ السلام رسول ہیں اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے میں نے جو اسے پہلے کہا کہ وہ نبی ہے نہیں نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام لیکن وہ اللہ نے ان کو نئے شریعت نہیں دی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابے تھے جی لیکن اللہ نے ان کو کتاب بھی دی کون سی کتاب دی اللہ نے ان کو انجیرت فرمائی کی وہ رسول ہیں لیکن پہلی شریعت کے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تو یہ جو تعریف کی جاتی ہے کہ رسول وہ جس کو نئی شریعت دی جائے اور نبی وہ جس کو نئی شریعت نہ دی جائے یہ بھی کیا نام ہے تعریف پر بھی اعتراض ہوتا ہے ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کافر قوموں کی طرف بھیجا جائے نبی وہ ہوتا ہے جو مومنین قوم کی طرف بھیجا جائے حالانکہ یہ بھی جو ہے اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کیونکہ لط علیہ السلام کافر قوم کی طرف بھیجے گا حالانکہ وہ رسول نہیں ہیں وہ نبی ہیں بہت سارے انبیاء ہیں جن کو کافر قوموں کی طرف اللہ نے بھیجا حالانکہ وہ اے, کا نام ہے رسول اللہ ان کو نہیں بیان کیا نبی ہی تھے وہ لیکن پھر بھی کافر قوموں کی طرف اللہ ان کو بھیجا تو جو بھی تعریف کی جاتی ہے ہر تعریف میں کوئی نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے لیکن یہاں جو مسلم بات ہوئی ہے جیسا کہ امام نے طیعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول کے اندر فرق ہے رسول کا درجہ اونچا ہے نبی سے رسول زیادہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور زیادہ اس کو ستایا جاتا ہے زیادہ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نبی کے مقابلے میں اس کے پاس زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن کیا فرق ہے اصولی طور پر انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم کوئی واضح بات نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے اسی لیے ہر نبی جو ہے رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے, رسول نبی ہوتا ہے کیونکہ رسول کا درجہ اونچا جو رسول ہے وہ نبی ضرور ہوگا لیکن ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان وصولی طور پر اس کے بارے میں کہتے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ دونوں کے اندر فرق ضرور ہے انبیاء اور رسول کے اندر تو یہی صحیح بات اس کے اندر ہے کہ نبی اور رسول کے اندر فرق ہے لیکن اس کے پیچھے میں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سب اللہ کے مقرب بندے دے افضل بن منتخب اور سب کی ذمہ داریاں دین ان کی پہنچانے کی اور اس طریقے سے سب افضل لوگ اور جو کچھ اللہ ان کو ذمہ داریاں دی تمام ذمہ داریوں کو انہوں نے ادا کیا اچھی طریقے سے سب تک پہنچا دیا اور نوز باللہ کوئی خیانت نہیں کی انہوں نے کوئی کمی نہیں کی اللہ نے جو کچھ دیا سب پہنچا دیا کچھ بھی انہوں نے نہیں چھپایا ساری باتیں لوگوں کے سامنے کھول کھل کر کے انہوں نے بیان کر دی تو یہ ساری چیزیں ان کے درمیان پائی جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ رسول کا درجہ جو ہے نبی سے اونچا ہوتا رسول انبیاء سے اونچے درجے کے مالک ہیں ان رسولوں میں پانچ رسول سب سے افضل ہیں جن کو العزم کہا جاتا ہے ان میں کون ہیں ہنستے نو علیہ السلام ہیں اور ہستے ابراہیم علیہ السلام ہنستے موسٰ علیہ السلام ہنستے عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے افضلیت کے لحاظ سے سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر موسا پھر ہستے ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد نو علیہ السلام ہے افضلیت کے لحاظ سے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے اور اس میں اور بھی اقوال ہیں لیکن صحیح قول یہی ہے کہ سب سے افضل تو مانوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہیں اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے موسیٰ عیسیٰ اور نو علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف علماء کے اندر پایا جاتا ہے لیکن اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ کے بعد موسیٰ کا مقام ہے علیہ السلاۃ السلام اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور پھر اس کے بعد ہنستے نوح علیہ السلاۃ السلام کا ہے تو یہ افضلیت کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہسط ابراہیم علیہ السلام پھر نعصٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر ہنستے نوح علیہ اللاطلام یہ تفضیل جو ہے تنخیص کے لیے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہستے عیسی علیہ السلام کا درجہ تھوڑا نیچے ہے تو ہم ان کی تنخیص کریں ان کی شان میں کوتاہی کریں یا گستاخی کریں یا کسی اور نبی کی شان میں ایسا کرنا جائز نہیں لیکن صرف علم کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام ہے ہستیوں کا وہ جاننے کے لیے اگر انسان یہ بات جانتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد پھر اور لوگ ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ ہم دوسرے نبی کی توہین کریں دوسرے نبی کی جو ہے شام میں گستاخی کریں اس لیے اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے کیونکہ ایک نبی کی توہین سارے نبیوں کی توہین ہوتی ہے ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہوتا ہے ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہوتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے نور اسلام کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ وہ کس ضبط قوم نو المرسلیم نور اسلام کی قوم نے رسولوں کا انکار کر دیا حالانکہ نول اسلام کی طرف ایک رسول بھیجے گئے تھے کون حضرت نول اسلام کئی رسول نہیں بھیجے گئے لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی قوم نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا تو کہا اللہ رب العالمین نے اسی سے علماء نے یہ بیان کیا ہے ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسولوں کا سارے نبیوں کا انکار ہوتا ہے کیونکہ سارے انبیاء اور رسول اللہ کی طرف سے ہیں جب آپ نے ایک نبی کا انکار کر دیا گویا کہ آپ نے اللہ کے بھیجے ہوئے بھی تمام نبیوں کا انکار کر دیا تو اس لیے جو ہے اگر کوئی اس لیے کرتا ہے تنقید کرنے کے لیے توہین کرنے کے لیے تو یہ کسی طور پر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے اور یہ بالکل ایسا کرنا جو ہے درست نہیں ہے سب سے پہر نبی کون ہے ہست علیہ السلام ہے. اور سب سے پہر رسول کون ہیں ہنستے نوح علیہ السلاۃ والسلام قرآن سے بھی دلیل اس کی ملتی ہے اور حدیث سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وولقت ارسل نوحن و ابراہیم و جا اللہ فضوریت کتاب ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور ہم نے انہیں دونوں کی ضروریت میں کتاب اور نبوت رکھی ہے جتنے بھی امبیا اور رسول آئے دونوں انہیں کی ضروریت میں کن میں نوہ اور ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں تو سب سے پہلے رسول کے طور پر اللہ نے نُ علیہ کو بیان کیا نور علیہ السلام کو تو سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ نور علیہ السلام ہے دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. دوسرے نمبر پر زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے تو اللہ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ارسلی اللہ و ابراہیم اسی سے علماء نے یہ نتیجہ خرچ کیا ہے کہ سب سے پہلے رسول ہست ہیں اور انہی اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور انہی کی ضروریت میں اللہ ہر غلامین نے کتابیں اتاری اور نبی بھیجے اور جہاں تک حدیث کی بات ہے تو حدیث سے واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب وہ میدان محشر ہوگا تو لوگ امبیا کے پاس جائیں گے سب سے پہلے ہستعظم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آپ کے لیے سجدہ کرایا اور اس طریقے سے اور آپ چل کر کے ہماری سفارش کیجئے تو حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے پھر اسی کے اندر ہے کہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو لوگ کہیں گے آپ سب سے پہلے رسول ہیں کہ آپ کو اللہ حرب العالمین لوگوں کے لیے بھیجا تو اس حدیث سے بھی دلیل ملتا ہے کہ سب سے پہلے رسول کون ہیں حضرت نوح علیہ السلاۃ السلام پہلے رسول ہیں سب سے آخری رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ سب سے افضل ہیں اور سب کے امام ہیں سب کے پیشوا اور سب کے رہبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے یا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو شریعت ہے آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اس طریقے سے آپ آخری نبی اور رسول ہیں اب آپ کی بات دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا اور جب نبی نہیں آئے گا تو کوئی دوسرا رسول بھی نہیں آئے گا اللہ رب الام نے فرمایا آپ کو خاتم النبی تو کی جب نبی نہیں آئے گا تو رسول بدرجے اولا نہیں آئے گا کیونکہ رسول کا درجہ اونچا ہے نبی کا درجہ رسول سے نیچے ہے تو جب نبوت کی نفی کر دی گئی تو رسالت کی نفی بدرجے اولا ہو جاتی ہے اس لیے اللہ نے آپ کو نہیں فرمایا خاتم النبی مرسلین بلکہ خاتم النبی فرمایا تو آپ آخر نبی ہیں آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی اطاعت کرنا ہر ایک کے لیے واجب اور ضروری ہے جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ان میں آپ کے اطاعت کرنا جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات ویسی ہی کی جائے گی جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے آپ کے طریقے سے کو چھوڑ کر کے اگر ہم کوئی دوسرا طریقہ اپنائیں گے تو یہ عبادت اللہ عبامن قبول نہیں کرے گا عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا آپ کا قول سب پر مقدم ہوگا آپ کو نبی اور رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات اگر ہمارے امام کی یا کسی عالم اور کسی امام کی بات اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا اس کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر آدمی اللہ کے رسولو کی بات کو رد کر دیتا ہے اور امام کی بات کو مقدم کرتا ہے تو گویا کہ یہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسولو کو امام نہیں مانتا امام کا مطلب یہ کہ آپ کا قول سب سے آگے اور آپ ہی کی بات کے اوپر عمل کرنا اور یہی ہر امام نے اسی بات کی دعوت دی ہے کہ جتنے بھی اینمہ گزرے ہیں سب نے اسی بات کی دعوت دی ہے کہ ہماری بات اگر قرآن کے خلاف ہو حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو دیواروں پر مار دینا اور اللہ کی اور جو حدیث ہے اس کے اوپر عمل کرنا صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنا میری باتوں کو دیواروں پر مار دینا اگر میری کوئی بات حدیث کے خلاف ہے ہر امام نے اور ہر عالم نے اسی بات کی تعلیم لوگوں کو دی اور اسی بات کی طرف لوگوں کو بلایا اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی کی بات آنے کے بعد اماموں کی اور علماء کی باتوں کو ہم چھوڑ دیں علماء اور اماموں کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب ان کی بات حدیث کے موافق ہوگی اگر وہ بات حدیث کے خلاف ہے تو ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا اور ان کی باتوں کو رد کرنے میں ان کی کوئی توہین نہیں ہے کوئی توہین نہیں ہے اگر نہیں رد کریں گے تو انبیاء کی نبی کی توہین ہوگی گویا کہ آپ اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات محمد اللہ اگر امام کے موافق ہوگی تب ہم اس پر عمل کریں گے گویا کی رسول کا درجہ آپ نے اپنے عالموں کو دے دیا اس لیے ایسا کرنا بالکل غلط ہے یہ اسی لیے ہر امام نے اور ہر عالم نے اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات لی جائے گی ہماری کوئی بات ان کے خلاف ہوگی تو ان کی باتوں کو ہماری باتوں کو جو ہے رد کر دیا جائے گا تو یہ رسولوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو آپ کے سامنے کچھ تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو کیا نام ہے تفصیلی ایمان ہوتا ہے اور ایک اجمالی ایمان اجمالی ایمان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یہ ایمان کے اللہ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے امبیا رسول بھیجے یہ اجمالی ایمان جس میں کسی کے لیے جو ہے یعنی یعنی ہر ایک کو اس کا ایمان لانا ضروری ہے. اور ایک مفصل ایمان کی انبیاء کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا کی فلاں اے نبی یہ فلاں جو ہے حسط علیہ السلام نبی ہیں ہست ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں ہس آدم علیہ السلام نبی ہیں فلا نبی ناموں کے ساتھ ایمان لانا یہ تفصیلی ایمان کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رکھے اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان اور عقیدے کو پخت کی پختگی فرمائے اور اس طریقے سے توحید پر اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم رکھے عامین وہ صلی اللہ محمد جمعین و شاویز مین وزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ